اور جو اللہ کے مناد کی بات نہ مانی وزم میں قابو سے نکل کر جانے والا ناؤ اور اللہ کے سامی اس کا کوئی مددگار ناؤ وہ کھلی گمراہی میں ہے